مدینے کی گلیاں کہا میں کہاں مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جو آتی کو کیا نی اپنی چھپا دے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے جو آتی کو کملی میں اپنی چھپا دے جو دشمن کو بھی زخم میں دعا دے زخم کر دعا دے اس سے اور کیا عز عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ ساغے کا بھ گرے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ ساگے تو سین تھے را بین تھے گے رے سرے علش آگے مانوا جی سرے الش آپ کی مین المدن نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جگہ روز ہے البرآنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے دل موئی جنگلے کے ہمارے لیے گے ہے ہے قیامت قیامت کا ایک ہل نفس متے مدینے سے ہم جانثاروں کی دوری مدینے سے ہم جا نثاروں کی دوری کیا ر اور کیا ہے کہا تم کہا مد ہے ممدو ہے یز داں کہاں تم کہاں مد ہے ممدو ہے یزاں یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بادشاہ ایک کالر کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم रौले السّلام علیکم وعلیکم السلام جی بات کر رہا ہوں جی میں لاہور شریف خاتمہ عرض کر رہی ہوں جی جی فرمائیے مبارک میں محفل میں جتنے حاضرین ہیں میرا بڑے ادب سے سلام دیجیے وعلیکم السلام میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ میرے بدیجے کی بیوہ ہیں اس کو میں زکات دے سکتی ہوں اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شہری چاہم تسیم ساوری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون کہاں سے ہلو جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی ہوں صاحب سر ایک گزارش تھی دو سوال تھے حکم ایک سوال تو یہ کہ توبہ کن الفاظ میں ادا کی جائے ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ درشک ڈر لگتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہوئے تو کوئی الفاظ میں اوپر نیچے نہ ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے گھر ہم کس الفاظ میں کریں ٹھیک ہے کہ کو بہت شکریہ کرنے کا دوسرے گارش تھیلو جی جی ایک تھی جی جی کہی آپ کی آواز آ رہی ہے کہ کچھ ایسے سوالات پوچھے گئے ہیں کل جن ہم لوگوں کے ذہن ہیں کچے تو ہم لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہودی یا اسرائیلی یا دوسرے غیر مذہب کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ قرآن پہ ریسرچ کر رہے ہیں تو ایسے سوال نہ پوچھے گئے جن سے ہمارا ذہن یہ ماننے پہ تیار ہو جائے کہ وہ لوگ زیادہ بہتر ہیں ہم سے کب پوچھے, پوچھے گئے کب پوچھے گئے جی تھینک یو کب پوچھے گئے پوچھے گئے تھا سوال اچھا چلے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے جی مفت صاحب یہ کل پوچھا گیا تھا اور اس کا جواب ہم نے دے دیا تھا کل شاید یہ سوال سن کر شاید کسی کام میں ہو سکتا ہے مشہور لوگوں نے جواب نہ دے دیا تھا ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ انتہا محبت رسول کیا ہو سکتی ہے hmm. یعنی کہاں تک اس کی انتہا ہونی چاہیے تو دیکھیں محبت رسول کی کوئی کوئی hmm. انتہا نہیں ہے hmm. ہاں جب یہ محبت حدود شریعت کو پھلانگنے لگے hmm. تو اس کو پھر روکنا ہوگا اپنے hmm. جذبات اپنے کیفیات اپنی عقیدت کو شریعت سے تازہ رق واجب ہے hmm. شریعت سے باہر لے جائیں گے hmm. یہ ہی کہتے ہیں کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلاف کی آپس میں محبت کی اور آج ایک عشق مجازی آج چل رہا ہے ان دونوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں تو یہ تو واضح کی بات ہے کہ چونکہ اب تغیر زمانہ کے اعتبار سے گھروں میں وہ ماحول نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا تو شروع سے ہی بچوں کو اس کے نبی کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی نبی کے قریب کے جاتا تھا وہ نہیں ہے تو بچے یقنی کی بات ہے کہ کل ایک میلان اور ایک فطرت کا تقاضر ہے کہ کسی نے کسی نے کسی بھی محبت کرتا ہے اب وہ کس رخ اختیار کر لیتا ہے وہ پھر تغیر زمانہ کے اعتبار سے غلط رخ کی طرف چلا گیا صحیح صحیح تو ہمیں جو ہو گیا اس پر تو افسوس کرنا ہی چاہیے لیکن کیا, کیا کرنا ہے اس کو غور و زیادہ چاہیے یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات عشق میں ایسی حرکت ہو جاتی ہے کہ لوگ انہیں شرک کا نام دے دیتے ہیں یہ بہت اہم چیز جی ہاں تو پھر مطلب وہ حرکتوں کی نشاندہی کی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی اس کے شرک کا اطلاق ہوتا ہے یا شرکت شایدہ بھی اس سے پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا مثال کے طور پر مذہبی کے کسی ست ستون کو ہاتھ لگا کر اس کو یا ستون کو چومنا اب اس کو بھی بعض اوقات شرک کہہ جاتا ہے حالانکہ اگر شرک کی شرعی تعریف دیکھی جائے کہاں کہ سے اس میں شطم شرک ثابت ہو گیا یہ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کی سنت ہے کہ آپ جب سفر سے واپس آتے تو نمبر رسول پر جاتے اور اس پر اپنا ہاتھ پھیر کے چہرے پہ مسا کیا کرتے تھے تو یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے اس قسم کے اعمال اور افعال تو یہ محبت کے اظہار کا طریقہ ہے اس میں شروع کو تصور نہیں تو جریات بیان کر دی جاتی تو حکم بیان کرنا آسانی ہوتا ہے ایک اسکالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی کون سا کہاں سے بات وعلیکم السلام السلام کون ساور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں ڈاکٹر وکیل خان بول رہا ہوں انڈیا اجین سے جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے جی میرا سوال اس حساب سے کہ جس کیا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہمارے ساتھ جو فرشتے موجود رہتے ہیں وہ کس طرح را سے ہمارا حساب کتاب ڈیلی خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی ایک تو ویسے ہیں ربی اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کیا عاشقوں کے سردار مجھے اس پہ اعتراض ہے آشی کے اکبر جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو شارحین نے قرار دیا ہے واقعات بھی اس پہ دال ہیں ہاں, ہاں حضرت ویسے کرنی کا عشق بھی مشہور ہے ہاں دوسرا اس واقعے پر بھی یہ علماء نے طویل قیام کیا ہے کہ آپ نے اپنے دندان مبارکہ شہید کر دیے تھے نبی کریم کے عشق اور محبت میں ہاں یہ بھی واقعہ درست نہیں ہے اس کو نہ بیان کیا جائے کیونکہ اپنے آپ کو ازیت اور تکلیف پہنچانا یہ شرح حرام اور ممنوع ہے اور ایسی کوئی آپ کی کیفیز ظاہر نہیں ہوئی تھی مستند کتابوں کے واقعی پر بھی نہیں لکھا ہوا یہ غیر مستند کتابوں میں ہے اور اس کو بطور عشق بیان کیا جاتا ہے یا عشق اظہار کے لیے بیان کیا جاتا ہے مناسب اپنے آپ کو آپ کو تکلیف پہنچانا شران جائز نہیں ہوگی کیونکہ ہمیں صحابہ کرام کے کسی بھی ایک واقعے سے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے اس لیے ہم اس کو اصل شریعت پر رکھ رکھیں گے اور ظاہروں کو بیاں تو ویسے کرنے کا عشق کا بھی محتاج بھی نہیں ہے ماشاء اللہ بہت اس پہ واقعات دیگر بھی ہیں یہ بھائی کہتے ہیں کہ عمرہ قبول کرنے کی علامات کیا ہو سکتی ہیں تو وہ حج کی علامات کو بیان کیے اسی کو عمرے کو قیاض کر لیں کہ اگر کوئی حج کرنے کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے بچتا پائے خادے کا خطائیں چھوڑ دے نیکا مال کے استقامت محسوس ہو ذہنی پاکیزگی ہو اور آخرت کے بارے میں فکر طویل ہو جائے تو اس بات کی علامت ہے کہ حج مقبول ہو گیا صحیح ایک قابل شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السّلام علیکم وعلیکم السلام, علیکم. السلام. بھائی؟ جی بات کر رہا ہوں کیسے آپ اللہ کا کرم ہے جی جی گا جی جی کہاں سے بات کرا دیجیے کون اور کہاں سے میں اچھا اچھا اچھا اچھا کہ مفتی صاحب سے بات کیجیے فرمائیے فرمائیے میں اس کا مطلب بتا دیجیے مفتی ربنا خبل مرزواد نہ مستقن ماما اچھا اور اس کا بھی اچھا کل نکل رہا رہنے اور رجکوں کا علم نافیا ہوں اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مختصر جی ایک یہ پوچھا تھا کہ روزے سے سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں یہ کہتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں لیکن میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ کوئی عالم نے یہ قول کہا ہی نہیں ہوگا کہ ٹوٹ جاتا ہے اس لیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت و فرمائیے صحابہ کو اور تمام کو کہا نہیں لکھا ہے تو سرمے روزہ نہیں کوٹتا یہ ایک ہی کہتے ہیں کہ ہم کس طرح چاہیں کہ ہماری ذات میں عشق رسول موجود ہے تو وہی علامات محبت رسول اپنے ذات میں تلاش کریں اگر اطاعت رسول کی جانب قلب بلب زیادہ مائل نظر آئے اور ہم اطاعت کی طرف مائل ہوں हुँ. نبی کریم کا حکم ایک طرف ہو اور دوسری طرف مخلوقات کی خواہشات ہوں اور ہم نبی کے حکم کو ان پر فوقت دے رہے ہوں نعتیں ہم سنتے ہوں درود و درج سے پڑھتے ہوں نبی کریم کی زیارت کا شوق بہت زیادہ ہو اور نبی کریم کی اطاعت کے سلسلے میں دل بالکل تنگ نہ ہوتا ہو بات میں مزاحمت نہ ہوتی ہو تو یہ جی علامات ہیں اس بات کی کہ آپ کی ذات میں عشق رسول موجود ہے یہ کہتے ہیں بعض وقت اشکے مزاجی ہو جاتا ہے پھر وہاں سے آدمی دین کی طرف مائل ہو جاتا ہے پھر یہ کیسا ہے تو یہ اگر واقعی ایسا کوئی ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے हुँ. لیکن اس کو بنیاد نہ بنایا جائے کہ پہلے ہاں پہلے اس کے مزاجی کر لو پھر اس کے الائی, اس کے حقیقی کی طرف آگے آ جائیں گے یہ بعض لوگ اسے ترغیب بھی دیتے ہیں हुँ. ایک سات بجے بل انہوں نے کہا کہ وہ میں نے جب پوچھا کہ ہم گانا سنتے تو کہا کہ کوئی بات نہیں سنو جب تمہارا گانا سنو اس محبوب کا تذکرہ ہو تو اپنے محبوب کی طرف ذہن لے جاؤ یہ تو پہنچا دیں گے اور اقبال کا ایک شیر بھی ہے تو اس پر کہا جاتا ہے نا بچا بچا کے ترق اسے پھر آئینا ہے وہ آئینہ تو وہ کہتے ہیں کہ آئینہ ٹوٹے اور اس طرح ٹوٹے تو ٹھیک ہے ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یتیم کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے نظین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شہری قائم تسلیم ساوری کے ساتھ مفتی صاحب سوالات کے جوابات دے رہے تھے جی متصف جہاں ایک سوال کیا کہ بھٹگے کی بیوہ کو زکوۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں تو جہین کو زکوات دے سکتی ہیں بشرطے کے وہ مالک نصاب نہ ہو اور سیدہ نہ ہوں دیکھ لیں توبہ کن الفاظ میں کرنی چاہیے تو توبہ ہم نے کلبی پرسوں چوتھا ہم نے طویل کلام کیا تھا کہ تو توبہ اصل میں قلبی فعل کا نام ہے ندا صادقہ گناہ پر نرمت محسوس کرتے ہوئے فقط اللہ کے خوف کی وجہ سے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ اس کا نام توبہ ہے کوئی سے بھی الفاظ ادا کرنا چاہیں کر لیں اس ارادے کے اظہار کے لیے وہ باتیں ورنہ قلبی ارادہ ہی کافی ہوتا ہے اور اسی سے آدمی گناہ بخشے جاتے ہیں محبت کا اظہار کن الفاظ میں ہونا چاہیے کہا ہے ان الفاظ میں ہونا چاہیے جن کی شریعت اجازت دیتی ہو اسی لیے ہم ناج خانوں کی خدمت میں درج کراشا اللہ ناس خان احتیاط بھی کرتے ہیں کہ وہی کلام ہو جائے کہ جو عین شریعت کے مطابق ہو یہی اکابری نے بیان فرمایا تو کر سکتے ہیں یادوز ماجوز کے بارے میں پوچھا ہی حضرت نو علیہ السلام کے شاہد زادی یاس بن نوح جو ہے ان کی اولاد ہے یہ اور یہ سرکش لوگ تھے نافرمان تھے اور ان کو ایک دیوار کے پیچھے سکندرز القرنین نے مقید کر دیا ہے یہ پورا قرآن کے اندر واقعہ موجود ہے یہ روزانہ اس دیوار کو کھودتے ہیں اور جب تھوڑی سی باقی رہ جاتی ہے یہ بخاری کی دیوار آپ کو اور جب تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم کریں گے پھر اس کو کھود لیں گے تو اللہ کے حکم سے دیوار پھر ٹھیک ہو جاتی ہے قیامت کے قریب جب ہوگا جب اللہ تر چاہے گا ان کو باہر نکالنا تو اس وقت ان میں سے ایک شخص یہ کہہ کہ گا کہ انشاءاللہ قلم آ کر اس کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ کی برکت سے دیوار اتنی پتلی رہے گی اس چن جب آئیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی اور یہ باہر نکلیں گے اور موج در موج ہوں گے یہ ہر چیز کھا جائیں گے انسان جانور چرندے پرندے پانی پی جائیں گے حتیہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہیں گے کہ اب زلی والے تو ہم نے ختم کر دیے آسمان والوں کو ہلاک کرو یا آسمان سے تیر پھینکیں گے تو خون آلودہ واپس آئیں گے یہ عیسائی السلام کا دور ہوگا پھر آپ دعا فرمائیں گے تو انہیں گلوں میں کیڑے پڑ جائیں گے جس سے تمام کو تمام ہلاک ہوں گے پھر دعا فرمائیں گے تو پرندے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جناب شہباز پروفیسر شہباد بول رہا ہوں جی لاہور سے جی پروفیسر فرمائیے اچھا جی سب سے پہلے تو جی اکمل صاحب جو ہیں ان کو میں کہنا چاہوں گا آئی لو یو جی آپ سے بہت بہت محبت تمام لوگوں <laughs> کو اور جی جی سر میں ایک چھوٹا کیونکہ میں چاہ رہوں گا کہ آپ اس دن کے حوالے سے سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جتنے واقعہ ہو سکے بیان کریں ही ही <laughs> میں ایک شعر سنانا چاہوں گا اپنا امتیوں میں سب سے بڑھ کر مقام ابو بکر کا اش کے نبی میں اللہ کے بعد نام ابو بکر کا بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ کوسی صاحب محبت رسول بڑھانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے آج کے معاشرے کو دیکھتے ہوئے ہر فاشی واشیے کو دیکھتے ہوئے دیکھیں ہم تو بات کریں گے یہی کہ جن لوگوں میں حضور علیہ السلام کی محبت تھی ہم ان کو دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی اور حضور کی محبت میں کیا کام کیے جیسا کہ صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تن من دھن حضور علیہ السلام کے ایک اشارے پر قربان کیا اور محبت واقعی بات یہ ہے کہ محبت کا پتہ ہی تب چلتا ہے کہ جس طریقے سے کوئی شخص کہے کہ میں بہادر ہوں تو اس کی بہادری کا اس کہنے سے نہیں پتہ چلے گا جب وہ میدان میں آئے گا بھاگ گیا تو بہادر نہیں ہے لیکن دتا رہا مقابلہ کیا تو اس کے بہادری کے جوہر سامنے آئیں گے جیسے ہی ندی کریم علیہ السلام کی محبت کا اگر دعویٰ کرتے ہیں تو محبت رسول میں وہ تمام چیزیں اختیار کی جائیں جو حضور اسلام نے ہمیں بتائی ہی ہیں حضور نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ہمیں نماز اختیار کرنی چاہیے حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی آپ کو نبوت ملی اور آپ کی بحثت کا ایک خاص مقصد تھا ایک مشن تھا اس مشن کو اختیار کرنا اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا اس پہ خود بھی عمل کرنا یہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے کہ اسے ہم اختیار کریں صحیح صحیح اب اس اس زمانے کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اتنے طویل عرصے کے بعد حالات معاملات کی وجہ سے کچھ دوسری چیزوں کی محبت غالب آ گئی ہے صحیح. اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ عاشق بننا چاہتے ہو تو عاشقوں کی جماعت اور صحبت کو اختیار کرو صحیح. جو حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھو محبت رسول کی جو مجالس ہیں ذکر رسول کی جو محافل ہیں ان کو اختیار کیا جائے تاکہ ایک جذبہ بیدار ہو اور پھر وہ جذبہ آپ کو عمل کی طرف لے جائے اطاعت کی طرف لے جائے صحیح, صحیح. اسی ایک قلب میں محبت رسول بھی ہو دنیا دنیا کی محبت بھی ہو یہ جمع ہو سکتی ہے جی ہاں بالکل ہو نہیں سکتی ہو رہی ہیں مطلب ماں باپ با با کی محبت بھی ہے مال کی بھی ہے کاروبار کی بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے لیکن جو محبت ایمان کو کامل کر دی گی جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں محبت رسول ایمان کو کامل کر دیتی ہے کامل کرنے کے لیے شرط ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی دل میں محبت ہیں ان سب پر وہ غالب آ جائے غلبے کی علامت یہ ہوگی کہ جب دو محبتوں میں ہم تقابل ہوگا اس وقت امتحان ہوگا اس بات آپ کا کہ مثلا ماں کچھ کہہ رہی ہے والد صاحب کا کچھ تقاضہ ہے اور محبت رسول یا اطاعت رسول کے اور تقاضہ مقابلے میں ہاں جب آ جائے تو اس وقت نبی کریم کے حکم کو فوقت دینا یہ پھر محبت کی علامت ہوگا کہ آپ کے دل میں ان کی زیادہ محبت ہے صحیح اور جو پہلا کوششن تھا میں بھی ایڈ کر دیتا ہوں مرمت فرمائے کہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا پہلی چیز تو یہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رہنے والے ہیں اس کا اظہار کرنے والے ہیں ان کی صحبت کو لازم پکڑ لینا عشق اضافے کا سبب بنے گا صحیح. نمبر دو سیرت رسول کا مطالعہ کثرت کے ساتھ کیا جائے خوش الہان نعت خانوں کی نعتیں سنی جائیں درود پاک کی کثرت کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب سنے جائیں اور ان کو بیان کیا جائے جب کسی کی آپ تعریف بیان کرتے ہیں تو خود بخود دل میں اس کی محبت شروع ہو جاتی ہے صحیح. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت کے فواہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی وہ محبت عطا فرمائے جو تمام محبتوں میں غالب آ جائے اور جب یہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو میں موجودہ گزارش کروں گا ہر دیکھنے والے بھائی اور بہن سے کہ اپنے بچوں کے قلب میں ابھی سے ہی نبی اکل کے محبت کو پروان چوان چڑھائیے <سیحن> <صحیحن> اور ان کو ان تمام چیزوں کا عادی بنا لیجئے تاکہ ہونے کے بعد وہ عشق رسول کے عالم منصب پر فائیں صحیح <سیحن> جس طرح جمعے کے بعد نماز خج کے بعد ہم نے دیکھا ہے کئی جگہ پر نماز فجر کے بعد سلاۃ السلام پڑا جاتا ہے محافل میں محافل نات میں سلاۃ السلام پڑھا جاتا ہے اس کے علاوہ جب ربی کا مہینہ آتا ہے تو جل سے جلوس ہوتے ہیں لائٹ محافل میلاد بڑی کثیر تعداد میں اور بڑی بڑی عظیم و شان اور فقید المثال معافی الناج کا انعقاد ہوتا ہے تو یہ ایک اسے علامات کہا جا سکتا ہے محبت کی ہاں بالکل دیکھیں جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس محبت کا اظہار بھی کیا جاتا ہے محبت قلبی فیل ہے لیکن جب اس کا خارج میں اظہار ہوگا تو وہ کسی نہ کسی عمل میں ہوگا हुँ. تو صاحب کا کرام کے عمل میں دیکھتے ہیں وہ ان طرح کی چیزوں کو وہ تو ہر دور کے حساب سے چینج آتا ہے हुँ. لیکن وہ بھی, وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی محافل نات حر حضرت حسان بن صادق ہیں حضرت حسان بن ثابت ہیں ان سے نعت سنا کرتے تو ایک تو یہ کہ یہ ساری چیزیں ہیں میں حضرت چاہتا ہوں ایک وقفہ لیں گے اور یہ غالباً شہری ہے شہری کا ٹائم ہے ہم بھی سحری کر کرتے ہیں آپ بھی سحری کر لیجئے جہاں اذان ہو گئی وہاں نماز پڑھی جائے ایک وقفے کے بابا روٹتے ہیں فرمایا کہ گانے نہیں لیکن تھوڑا سا بے احتیاطی ضرور ہوتی ہے یہ بات یاد رکھیں کہ محبت رسول اور محبت رسول میں یہ کہ میلاد بنانا وغیرہ تو درست ہے اس میں اگر کوئی غیر شرعی جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا آ جائے تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے مثال کے طور پہ اناج کو اچھالتے ہیں یا مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے یہ جو غیر شرعی چیزیں ہیں ایک تو ان سے احتیاط کرنی چاہیے دوسرا یہ کہ جس طریقے سے دیگر امتوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ کی محبت میں ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا تو محبت میں اس قدر غلو نہیں کرنا چاہیے یہ دو چیزیں ہیں جس کا لحاظ کرنا میں ضرور کروں گا کہ آخری 12 ربیع اول کا تذکرہ کر کے ہی چیزوں کا انڈیکیٹ کیوں کیا جاتا صحیح کون سا ایسا نہیں ہے قومی لحاظ سے یا دیگر جو تقریبات ہوتی ہیں جن میں چیزیں نہیں ہو رہی ہیں بہت زیادہ ہو رہی ہے کیوں میلاج کو ہی ذکر کر کے پھر ان چیزوں کی طرف اشارہ کرنا مطلب یہ مناسب نہیں محسوس ہوتا رہا کہ بھائی یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس چیز چھوڑ دو جی ہاں تو ہر چیز کے اندر ہو رہی ہے آپ مطلف بولیے کہ بے پردگی کیا ہے اور گانے باجے کا حکم کیا ہے تو انشاءاللہ شاء بتایا جائے گا اس کے بعد انگوٹھا انگوٹھے چوٹے چومنے کے حوالے سے کیا کہیں گے انگوٹھا چوما جاتا ہے دیکھا اکثر کے بہت سے لوگ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب حضور کا نام آتا ہے تو انگوٹھے چومتے ہیں اس کی کیا حقیقت کیا ہے میرے خیال میں نفرت میں تو کوئی بھی نہیں چنے گا یہ محبت کے اظہار کی ریکھا ہے اور مصر امام احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ وہ مارا مین حسن فہوآند اللہ حسن کہ جو مسلمانوں کے نزدیک فعل اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے یہ ایک ایسی شرعی دلیل ہے کہ اگر کوئی فعل نیا مسلمانوں نے قائم کی ہو اور قرآن و حدیث اس کی ممانعت نہ ہو اور مسلمان اس کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہوں تو ان کے نزدیک لیک بھی محبوب ہوتا ہے وہ اشارہ کر دیا کہ کثیر لوگوں کا سلم انجانی بلّہ ہی ہوگا اس کے توقع اللہ عطا فرمائے گا اس میں آدم السلام سے بھی منسوخ کیا جاتا ہے صدیقی اکبر سے بھی منسوب کیا جاتا ہے منسوب کیا جاتا ہے بھارت میں نے ایک ایسی دلیل دی ہے کہ جس پر انشاءاللہ کوئی اعتراض واضح نہیں ہوگا ان میں تو چلے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ حدیث ہے حالانکہ ضعیف فضائل میں ہوتی ہے اس کا کوئی انکار نہیں سکتا یہ بھی میں چھوٹا سا نقطۂ عوام کی ضرور عرض کروں گا کہ ضعیف جھوٹی حدیث کو نہیں کہتے اس کے رابیے میں تھوڑی بہت کمزوری ہوتی ہے تو جن محدین نے میں کروں گا کہ دیکھیں کسی بھی چیز کی بنی ایک بتا رہتا ہے بیچ سے پھر پودا بنتا ہے اس سے ساخیں نکلتی ہے اس ہم پھل کھاتے ہیں تو بچوں کی تربیت جو ہے بہت ضروری ہے بچوں کو شروع سے محبت رسول اور اس کے تبویت جام بھر بھر کے پلائیے صحیح ایک مختصر سبقفہ لے کے وقفے کے بعد دوڑتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے اور ہتھیار بھی نہ تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کو ڈھال بنا جانوں کے نذرانے پیش کیے تب کے موقع پر جب مال و سازگار کمی تھی تھی تو مال عطا کر کے صحابہ کرام نے اپنے پورے پورے گھر پیش کر دیے تو مال کا نذرانہ پیش کیا حضور حضور نے ہجرت کی تو انہوں نے کر کے اپنے پوری پوری زندگی وف کر دی حضور علیہ السلام مکے سے مدینے گئے اور جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو حضور کو حکم آیا مگر ابا احترام نے حضور کے چہرے کے پلٹنے پر اپنا چہرہ پھیر, پھیر دیا جہاں پہ یہ بات قرآن حکیم میں واضح بتا دی کہ عما جو صرف انسانوں نے بلکہ درختوں نے پتھروں نے شجر نے, نے حتیہ کے جانوروں نے بھی حضور سے محبت کی بہت شکریہ تمام احباب کامہ مفتی محمد محمد احمد صاحب حضرت الامہ مفتی محمد عامر صاحب حافظ محمد عامر قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے اور ان اللہ ان سے ہم آخر میں کلام بھی سنیں گے محبت رسول صلی اللہ علیہ و وسلم ساری باتوں سے یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ جذبہ محبت یہ جذبہ الفت آقر صلاح السلام کا عشق جسے نصیب جائے اسی کو نصیب ہو سکتا ہے جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے اللہ عزت کا انداز اپنے محبوب سے محبت کا کہ اگر ابو لہب بھی کچھ کرتا ہے کچھ کہتا ہے انگلی اٹھاتا ہے تو رب فرماتا ہے تب یدہ ابی لہب عمر اس ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں جو مصطفیٰ کی طرف انگلی <سؤال> اٹھاتا ہے اور ساتھ اس کے بھی جو اس کی بھی جو گٹریاں اٹھائے ہوئے ہے یہ قرآن کا انداز ہے یہ رب کی محبت ہے ساح اکرام ہم کی محبتوں کو دیکھی حضرت بنی رد کی ہے میں آخر میں پھر وہی بات کہوں گا ناظرین یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ جسے نصیب ہو جائے جس پر اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہو جائے اسے محبت کا ایک پترا نہیں بلکہ اسے محبت کے دریا عطا کر دیے جاتے ہیں تناکم خیز سمندر عطا کر دیے جاتے ہیں یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے آج بس اتنا کریں یہ کرم جید ہم سب کو حاصل ہو جائے کہ ہم آقل صلاح السلام کی محبت میں وہی سرشاری اور وہی وارفتگی اپنے قلب میں محسوس کریں سنہری بات آج کی سنہری بات بس یہی سنہری بات ہے مجھے ہمارے ایک دوست مس میں حسنی حسینی سید ہیں اور ستائیسویں پشت میں ہیں سرکار غوس آزم اللہ تعالیٰ عنہ کی آج انہوں نے مجھے حکم دیا اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا اور ان کے ایک دوست مدینہ شریف میں تھے انہوں نے بھی مجھے دیا کہ یہ ضرور پڑھے جائیں ورا فانہ لکا ذکر تیری خوشبو میری چادر تیرے پیور میرا زیور تیرا شیوا میرا مسلک ورا فانہ لکا ذکرک اور آقا میں ادھورا تو مکمل میں شکستا تو مسلسل میں سخن ور میرا مکتب تیرا اک پل تیری جنبش میرا اما تیرا نقطہ میرا نامہ کیا تون نے مجھے زی رکھ ورا فانا کا ذکر رکھ اور آقا میں ہوں پتا تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سگے داتا میرا ناتا نہ ولی ہوں نہ کنندر تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں تیرے سائے میں کھڑے ہیں, ہیں, ہیں, ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں بے شک و را ذکرک نک ذکر ذکرک کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم ساوری کو اجازت دیجئے انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل آپ سے پھر ملاقات ہوگی تک کے لیے تسلیمات درد مجھے یاد دے دل, دل, دل, دل, دل مجھے یاد دے رب دے دے لکی دوارب میرے دیر کی دوا یا رب Mm-hmm. میں نام و تیرا یا رب نام پار گے تیرا یا رب ہر بنے کی بر کا ستار مجھ پورے کو بھی کر بھدا یار رب بنے کی بھلائی کا ست کا مجھ بورے کو بھی سر بلا یار ب with him and his